طواف مکمل ہونے کے بعد طواف کے ساتھ چکر مکمل ہو جانے کے بعد سات کام کرنے ہیں نمبر ایک اجتباع ختم کرنا نمبر دو ملتظم کے سامنے دعا کرنا نمبر تین مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت واجب الطواف ادا کرنا پہلی رکعت میں صورت القافرون اور دوسری میں صورت الاخلاص اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے تو حرم میں جس جگہ چاہیں پڑھ لیں اگر مقروع وقت ہو تو ٹھہر جائیں اور مقروع وقت ختم ہونے کے بعد پڑھیں نمبر چار تکبیر تحلیل کہنا اور درود شریف پڑھنا نمبر پانچ دعا کرنا نمبر چھ دعا کے بعد پیچھے جا کر زم زم پینا نمبر سات حجر اسود کے سامنے آ کر نواں استلام کرنا